میرے بھائیوں استاد محترم فرماتے ہیں کہ اس کتاب کے اصل مغز اور اصل مقصد میں داخل ہونے سے پہلے ہم آٹھویں فصل تک بطور تمہید اور مقدمہ اسباق کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ چنانچہ اللہ اس سلسلے میں سب سے پہلے مقدمہ بیان ہوا اور فصل اول کا سبق جس میں مسلمان امت کے حالات زمینی حقائق بیان ہوئے اور دوسری فصل میں ان حالات اور زمینی حقائق کے مطابق کتاب و سنت کی روشنی میں فتوا آپ کے سامنے بیان کیے گئے اب آپ کے سامنے تاریخ بیان کی جائے گی اور تیسری فصل میں تاریخ بیان کی جائے گی اس لیے کہ ہماری جو جنگ ان رومیوں کے ساتھ حق اور باطل کے لیے جاری ہے یہ قیامت تک جاری رہے گی یعنی باطل کی جو قیادت ہے اس کا پہلا سرا قابیل کے ہاتھ میں تھا اور آخری سرا استاد محترم کے زمانے میں بش کے ہاتھ میں تھا اور ہمارے زمانے میں یہ ٹرمپ نامی اس ملعون کے ہاتھوں آیا ہوا ہے اس لیے جیسے کہ قابیل نے اپنے مسلمان صالح اور نیک بھائی حابیل کو کہا تھا میں تمہیں قتل کر ڈالوں گا اسی طرح آج کے قابل بھی ہم مسلمانوں کو یہ کہتے ہیں لخت کہ میں تم سب لوگوں کو قتل کر ڈالوں گا اگرچہ وہ اس میں ناکام ہے لیکن ہمیں تاریخ کا جائزہ لینا چاہیے لن فہمت تاریخ یو شکل اص س فہم الواق اللہ بھی یو شکلو ادراک مستقبل بہت خوبصورت عبارت استاد محترم نے یہاں استعمال فرمائی ہے فرماتے ہیں کہ ماضی کو سمجھنے سے ہم حال کو سمجھیں گے اور حال کو سمجھ کر ہم مستقبل کے لیے اچھے اقدامات کرنے میں کامیاب ہوں گے ماشاءاللہ کتنی اچھی عبارت استعمال کی ہے ماضی کو سمجھیں گے یعنی تاریخ کو تو ہم حال کو سمجھیں گے اس وقت جو زمینی حقائق ہمارے سامنے ہیں اسے سمجھنے میں تاریخ ہمارے لیے ممد دو معاون اور مددگار ثابت ہوگی اور اس کے نتیجے میں جب ہم تاریخ کو سمجھ لیں گے تو مستقبل کے سلسلے میں جو منصوبے بنانے ہیں اس میں ہم ان اللہ کامیاب ہوں گے تاریخ و مرعت و یہ جو تاریخ ہے نا یہ زمانے کا ایک آئینہ ہے ہمیں اپنا آپ اپنے تاریخ میں دیکھنا چاہیے گفار کی تاریخ میں دیکھنا چاہیے کہ ان کے سلف کیا کرتے رہے ہیں اور ہمارے سلف کیا کرتے رہے ہیں اور اس وقت کیا ہو رہا ہے ان تمام جائزوں تبصروں اور تحلیلات کی روشنی میں کیا ہوگا اس کے نتیجے میں کیا ہوگا مستقبل کے لیے منصوبے پلان اور پروگرام ترتیب دینے میں ہمیں آسانی ہوگی یہ میرے بھائیوں میرے دوستوں میری بہنوں الحمد للہ آج دوسری فصل مکمل اختتام کو پہنچی اللہ تعالی ہمارے تمام سامعین اور سامعات جتنے بھی ہمارے بھائی بہن ان دروس کو سماعت فرما رہے ہیں ان سب پر رحم فرمائے اللہ تعالی ان سب کے جائز ضروریات اور حاجات کو اپنے غیبی خزانے سے پورا فرمائے ہمارے بہت سارے ساتھیوں نے فصل ثانی کے اختتام پر دعا وغیرہ کرنے کی بھی درخواست فرمائی ہے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حاجات اور ضروریات سے واقف ہیں اللہ تعالیٰ غیبی خزانے سے ہمارے حاجات اور ضروریات کو پورا فرمائے ہمارے جتنے بھی ساتھی ہمارے جتنے بھی مسلمان بھائی بہن بیمار ہیں مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں اور مصائب و اطلاعات اور آزمائش میں بچارے پھنسے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کے حال پر رحم فرمائے اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفا عطا فرمائے اللہ تعالیٰ مصیبت زدہ بھائیوں بہنوں پر رحم فرمائے اللہ تعالیٰ اس امت کے حال پر رحم فرمائے اللہ تعالیٰ اس مغلوب امت اور اس مرحوم امت کو کامیابیاں و کامرانیہ نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ تمام حاضرین اور غائبین تمام مسلمان بھائیوں بہنوں پر اپنی خصوصی رحمت برکت نازل فرمائے خصوصی طور پر فصل ثانی کے اختتام پر اس چینل کو بحث خوبی چلانے اور امت کے سامنے پیش کرنے کے لیے اپنا وقت نکالنے والے تمام ساتھیوں کو مبارکباد دیتا ہوں اور ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں دنیا و آخرت میں کامیاب کرے اللہ تعالیٰ ان کے جائز اور نیک خواہشات کو اپنے غیوی خزانے سے پورا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی تمام مشکلات کو اور مسائل کو حل فرمائے آپ حضرات کو یہ معلوم ہے کہ ہم انتہائی مشکل حالات میں رہتے ہیں اور انتہائی مشکل حالات میں ہماری زندگی گزرتی ہے شہر امام میں رہنے والے ہمارا غم کیا جانتے ہیں اس لیے شاید کہ بہت سارے بھائی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ان دروس کی ریکارڈنگ اور ان دروس کے لیے مناسب وقت ملنا ہمارے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان مشکل حالات میں ہمارے ساتھیوں کو اور خصوصی طور پر آپ کے حقیر فقیر بھائی کو اس بات کی توفیق عطا کی ہے کہ کسی طرح جیسے بھی ہو اس دروس کو جاری رکھنے کے سلسلے میں ہم کچھ میں مصروف ہیں یہ صرف اور صرف اللہ تعالی کی توفیق ہے اور کچھ نہیں اس لیے میرے بھائیوں فصل ثانی کے اختتام پر یہ دعا بھی کریں اور اس کتاب کو بحسن خوبی بخیر و عافیت آخر تک پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے یقیناً یہ کتاب میں جیسے جیسے آگے بڑھتا جا رہا ہوں مجھے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتاب ایک الہامی کتاب ہے اور آج آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے استاذ محترم جیل میں ہیں ان کے لیے بھی خصوصی دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بخیر و عافیت امت کے فائدے اور نفع کے لیے رہائی آتا فرمائے اللہ تعالی تمام ساتھیوں کو خوش رکھے اللہ تعالیٰ تمام بھائیوں بہنوں کو خوش رکھے اللہ تعالی اس چینل کو بحسن خوبی چلانے والے تمام ساتھیوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے وصلی اللہ تعالی علی خیر محمد وعلی آلہ اللہم واللہ الہ الا خی رخلقی محمد ولا وسحبی اجمائین سبحان اکلّہ کا اشحد اللہ اللہ استخر کو اطوب الیخ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ہمارے مسلمان بھائی جہاد میں مصروف ہیں ان سب کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کے جہاد کو صحیح نہج اور صحیح ترتیب کے مطابق قبول فرمائے اللہ تعالی مرجیا اور خوارش کے طریقوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں خصوصی طور پر شام عراق پاکستان افغانستان مقبوضہ کشمیر مقبوضہ اراکان اور افریقہ کے مختلف ممالک میں جو جہاد اس وقت جاری وہ ساری ہے اللہ تعالیٰ اس جہاد کو قبول فرمائے تمام مجاہدین کی حفاظت فرمائے عرب ممالک میں خصوصی طور پر یمن اور شام کے مجاہدین کے لیے خصوصی دعا فرمائے اور وہ ممالک جہاں پر اس وقت جہاد یا تو شروع نہیں ہوا یا انتہائی بنیادی نازک حالات میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی طاقت و قوت عطا فرمائے مثال کے طور پر مشرقی ترکستان ازبکستان تاجکستان اور مقبوضہ ارکان وغیرہ اللہ تعالی سب کو کامیاب فرمائے والسلام علیکم و اللہ وبرکاتہ